لاہ ولاقوط اللہ بلّہ علیہم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اللہ عمہ صلی اللہ محمد و علیہ محمد و اجلفرجہ مجمعین و لنا ادائے مجمعین آ, کیا ایسا ممکن ہے کہ دنیا کی وہ تمام تاریخ جو مطلب جو ہمیں اب تک پڑھائی گئی ہے نا جیسے بادشاہوں کے سے بڑی سلطنتوں کا عروج اور زوال اور وہ بڑی بڑی جنگیں وہ سب محض ایک ایک پردہ ہوں हم, ایک پردہ بالکل جی ایک ایسا پردہ جس کے پیچھے اصل میں ہزاروں سال سے ایک ہی خاموش لیکن بہت تباہ کن عالمی جنگ لڑی جا رہی ہو اور وہ جنگ اس بارے میں ہے کہ زمین کے خزانوں اور معاشی وسائل پر کنٹرول کس کا ہوگا آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی ہی دستاویز کا جائزہ لے رہے ہیں جو تاریخ کو ایک بہت ہی حیران کن زاویے سے دیکھتی ہے زاویہ بھی ایسا جو عموماً ہمارے نصابی کتابوں سے غائب ہوتا ہے بالکل اس تحریر کا دعویٰ ہے کہ انسانی تاریخ کوئی بکھرے ہوئے واقعات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ وسائل پر قبضے کی ہوس اور انبیاء کے عادلانہ نظام کے درمیان ایک مسلسل کشمکش ہے اور دیکھیں میں شروع میں ہی واضح کر دوں کہ اس دستاویز میں تاریخ کے انتہائی حساس مذہبی سیاسی اور نظریاتی پہلوؤں کو چھیڑا گیا ہے خاص طور پر تاریخ میں یہودی قوم کے کردار اور جدید دور میں سہونی نیٹ ورکس کے حوالے سے اور ہمارا مقصد آج اس نظریے کی تائید یا تردید کرنا بالکل نہیں ہے صحیح ہمارا مقصد صرف موضوعی انداز میں اس گرینڈ uh, نیرٹیو یا وسیع بیانیے کی تہوں میں جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ دستاویز ان دعووں کو کیسے پیش کرتی ہے تو uh, اگر ہم اس دستاویز کے مطالعے سے شروع کریں تو سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے دیکھیں اس تحریر کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ معاشیات الہیات اور تاریخ کو آپس میں جوڑ دیتی ہے مطلب ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ فلا جنگ کسی مذہبی عقیدے کی وجہ سے ہوئی یا فلا سلطنت کا زوال کسی سیاسی کمزوری کا نتیجہ تھا لیکن یہ مصنف ایک بالکل مختلف اینک فراہم کر رہا ہے یعنی وہ معاشی اینک ہے بالکل اس کے مطابق نظریات اور مذاہب کو اکثر ان معاشی مفادات کو چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا جو پس پردہ کام کر رہے تھے ये दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर देती है कि इंसानियत के सबसे बड़े बहरानों के पीछे दरसल का यानि दौलत को चंद हाथों में समेटने की समझने के लिए हमें इस बुनियादी उसूल से आगाज करना होगा जो ये तहरीर पेश करती है मुसनफ का सवाल बहुत सादा लेकिन बहुत गहरा है की भाई इस जमीन के वसाइल का असल मालिक कौन है सही ان کو یہاں صرف ایک امین یعنی ایک ٹرسٹی کی حیثیت دی گئی ہے خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی گروہ اس امانت کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیتا ہے مصنف نے اس کی وضاحت کے لیے نمرود فرون اور کارون کی مثالیں دی ہیں لیکن آ, یہاں ایک بات مجھے الجھاتی ہے جی فرمائیے مطلب تاریخ میں طاقتور لوگ تو ہمیشہ سے غریبوں کا استحصال کرتے آئے ہیں نا اس میں نیا کیا ہے کارون یا فرون نے ایسا کیا الگ کیا جس نے ایک بات نظام کی باقاعدہ بنیاد رکھ دی؟ اچھا یہ بہت اہم سوال ہے فرق دراصل استحصال کے طریقے اس کے, کے زور پر وسائل چھین لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن آپ صرف تلوار سے کوئی مستقل معاشی نظام نہیں چلا سکتے हم, تلوار تو کبھی نہ کبھی میان میں رکھنی پڑتی ہے بالکل تو فرون یا کارون کی اصل کامیابی ان کا ظلم نہیں تھا بلکہ ان کی وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں فکری انجینئرنگ تھی جس کے ذریعے انہوں نے اپنے ظلم کو ایک قانون اور حق بنا کر پیش کیا او اچھا اب قارون کی مثال کو ہی لے لیں جب اس سے کہا گیا کہ اپنی دولت میں سے غریبوں کا حصہ نکالو تو اس کا جواب یہ نہیں تھا کہ میں طاقتور ہوں اس لیے نہیں دوں گا اس کا جواب تھا کہ یہ دولت مجھے میرے اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے ملی ہے یعنی اس نے میرٹ کا ایک جھوٹا کلیم کر دیا سوفیسد اس نے معاشرے میں یہ بیانیاں قائم کیا کہ جو غریب ہے وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے غریب ہے اور جو امیر ہے وہ اپنی ذاتی قابلیت کی وجہ سے امیر ہے اس سے ہوا یہ کہ پسنے والا طبقہ بغاوت کرنے کے بجائے اپنی تقدیر اور اپنی نام نہاد نالی کو کوسنے لگا استحصال کو ایک فکری اور قانونی جواز مل گیا کیا بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے نا میں ایک مثال دیتی ہوں تصور کریں کہ دنیا کے وسائل ایک بہت بڑے شاندار اوپن بوفے کی طرح ہیں جہاں ہر طرح کا کھانا موجود ہے اور یہ بوفے سب کے لیے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن اچانک ایک طاقتور گروہ وہاں آتا ہے بوفے کے دروازے پر تالا لگا دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہم اس کھانے کے انتظام کے ماہر ہیں اب ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کو کتنا کھانا ملے گا और बाकी लोगों को भूख रखेंगे जी और साथ ही उन्हें ये भी समझाएंगे, कि तुम्हारा भूखा रहना दरअसल इसी में तुम्हारी भलाई है तो अंबिया जो है इस तहरीर के मुताबिक वो दरअसल इस बुफे के असल मालिक के नुमाइंदे हैं जो ये ताला तोड़ने आते हैं बिल्कुल और सबको उनका मुंसिफाना हिस्सा दिलाने आते हैं और जब वो ऐसा करते हैं तो सबसे बड़ी मुजामत उसी ग्रोह की तरफ ऐसी होती है जिसने बुफे पर कब्जा कर रखा होता है सही اور یہیں سے یہ دستاویز ایک بہت ہی مخصوص اور قدر حساس تاریخی موڑ لیتی ہے مصنف عمومی ظالموں کا ذکر کرنے کے بعد ایک مخصوص قوم یعنی بنی اسرائیل کی طرف آتا ہے دستاویز میں واضح کیا گیا ہے کہ قرآن کسی نسل یا خون پر تنقید نہیں کرتا بلکہ ان اعمال اور رویوں کی مذمت کرتا ہے جی اعمال کی مذمت ہے تحریر کے مطابق بنی اسرائیل میں ایک ایسا منحرف گروہ پیدا ہوا جس نے اس استحصالی نظام کو ایک بہت ہی سائنسی اور عالمی شکل دے دی مصنف نے چار خطرناک طبقوں کی نشاندہی کی ہے پہلا مذہبی اشرافیہ جنہوں نے دین کو طاقت کے لیے استعمال کیا دوسرا سود یعنی ربا کا کاروبار کرنے والے تیسرا مفاد پر سیاستدان اور چوتھا حق کو چھپانے والے hmm. لیکن یہاں ایک چپتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس تحریر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں استحصال صرف اسی ایک قوم نے کیا مطلب رومیو فارسیوں یا دیگر تہذیبوں نے ظلم نہیں کیا سارا زور ایک ہی طرف کیوں ہے دیکھیں مصنف کی دلیل اس حوالے سے یہ ہے کہ قرآن مجید ان کی مثالوں کو ایک آرکیٹائپ یعنی ایک مثالی نمونے یا عبرت کے طور پر پیش کرتا ہے ظاہر ہے استحصال رومیو یا فارسیوں نے بھی کیا تھا لیکن Uh, اس دستاویز کے مطابق بنی اسرائیل کے اس مخصوص منحرف گروہ نے جسے بات کے ادوار میں سہیونی نیٹ ورک سے جوڑا گیا انہوں نے اس استحصال کو محض طاقت کے بجائے موشی ہتھکنڈوں پر استوار کیا یعنی وہ مالیاتی نیٹورکس بنا رہے تھے بالکل اور ان کا سب سے خطرناک ہتھیار تھا سود یہ دستاویز سود پر اتنی تفصیل سے بات کرتی ہے کیونکہ سود وہ میکینزم ہے جس میں آپ کو کسی کا گلا نہیں کاٹنا پڑتا Hmm, خاموش موت جی یہ ریاضی کا ایک ایسا خاموش فارمولا ہے جو مسلسل بغیر رکے غریب کی جیب سے پیسہ نکال کر امیر کی تجوری میں ڈالتا رہتا ہے یہ وہ جال ہے جس نے قدیم دنیا کی معیشت کو چند گروہوں کے کنٹرول میں دے دیا تھا یہ بات واضح کرتی ہے کہ کیوں قرآن میں سود کو خدا کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے اب اگر ہم اس تسلسل کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں نا تو قدیم تاریخ سے نکل کر بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و وسلم کے دور تک آتی ہے اور یہ ایک بہت ہی حساس مرحلہ ہے بالکل یہ اس بیانی کا اکلیدی حصہ ہے تحریر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مکہ کے قریش اور یہودی معاشی مفادات آپس میں انتہائی گہرائی سے جڑے ہوئے تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و وسلم کی مساوات زکوٰۃ اور سود کے بغیر والی دعوت اس استحصالی نظام کے لیے ایک سیدھا خطرہ تھی ایک منٹ کے لیے سوچیے اس وقت مکہ ایک انٹرنیشنل تجارتی مرکز تھا نا اور مدینہ اور اس کے اطراف میں بسنے والے یہودی قبائل اس پورے خطے کی فائنینشیل مارکیٹ کو کنٹرول کرتے تھے یعنی قرضوں کا نظام ان کے پاس تھا جی بالکل تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا تو یہ صرف ایک روحانی پیغام نہیں تھا یہ اس وقت کی وال اسٹریٹ پر ایک بہت بڑا حملہ تھا اس استحصالی اشرافیہ کو یہ سمجھ آگئی تھی کہ اگر یہ نیا نظام جڑ پکڑ گیا تو ان کی صدیوں کی اجارہ داری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اوہ تو یہ صرف مذہبی مخالفت نہیں تھی لیکن آ, اس سے بھی زیادہ حیران کن دعویٰ جو اس دستاویز میں ہے وہ خلافت کے حوالے سے ہے تحریر کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے بعد خلافت کا اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ جانا محض کوئی عرب قبائل کی لڑائی یا کوئی سیاسی حادثہ نہیں تھا اور فکری تھی جس کا مقصد ایک متبادل مرکز بنانا تھا یہاں آ کر تو یہ دستاویز واقعی بہت گہری اور متنازعہ ہو جاتی ہے مطلب کیا پرانے عالمی معاشی نظام کو بچانے کی کوئی سازش تھی ذرا اس پر روشنی ڈالیں دیکھیں تحریر کا استدلال یہ ہے کہ اگر اہل بیت الحم السلام اقتدار میں رہتے تو ان کا خالص الٰہی اور عادلانہ طرز عمل ان صدیوں پرانے یہودی اور استحصالی معاشی ڈھانچوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا یعنی وہ کوئی مفاہمت نہیں کرتے بالکل نہیں کرتے مصنف کے مطابق اسی لیے ایک متبادل انتظام کی راہ ہموار کی گئی تاکہ ایک ایسا نظام حکومت بن سکے جو بظاہر تو اسلامی ہو لیکن معاشی سطح پر وہ پرانے اشرافیہ اور تجارتی راستوں کے ساتھ کمپرومائز کر لے اور تحریر کہتی ہے کہ پہلے تین خلفہ کے دور میں تجارتی اور مالیاتی نیٹ ورکس جن میں یہودی اور مشرقین کا اثر و رسوخ تھا ان کو استحقام کی خاطر برقرار رکھا گیا جس سے نیا سرمایہ دار طبقہ وجود میں آیا جی جس نے آخرکار بنو امیہ کی شکل میں اسلامی حکومت کو باقاعدہ ایک بادشاہت میں بدل دیا تو اگر استحصالی نظام اتنا ہی مضبوط تھا اور اس نے دوبارہ جڑیں پکڑ لی تھیں تو پھر الہی نمائندوں کا رد عمل کیا تھا یہ سوال ہمیں سیدھا کربلا کی حقیقت اور آئی معصومین علیہ السلام کی مزاحمت کی طرف لے جاتا ہے بلکل اور دستاویز کربلا کو بھی اسی وسیع معاشی اور نظریاتی جنگ کے تناظر میں دیکھتی ہے جی اس کے مطابق حادثہ کربلا محض ایک اموی یا خاندانی تنازع نہیں تھا یہ اہل بیت علیہ السلام کی قیادت کو کمزور کرنے کے اس طویل یہودی اور استحصالی منصوبے کا نقطہ عروج تھا یزید صرف ظلم نہیں کر رہا تھا وہ دراصل اس معاشی استحصال کو باقاعدہ مذہبی جواز دینے کی کوشش کر رہا تھا یزید کا دربار یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو دولت کا ارتکاز ہے نا हुم. اور غریب کا جو استحصال ہے یہ خدا کی رضا سے ہو رہا ہے کس تخ اللہ امام حسین علیہ السلام کا قیام دراصل اس جھوٹے الہی جواز کو بے نقاب کرنے کے لئے تھا انہوں نے اپنا خون دے کر اس فکری جال کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا اگر وہ کر لے تھے, تو استحصال کے اس بدترین عالمی ماڈل کو اسلام کی مہر لگ جاتی یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا زاویہ ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بعد میں آنے والے ایما نے بھی تو اس مزاحمت کو جاری رکھا نا جی بالکل مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ آئمہ نے ایک خاموش انقلاب کا راستہ چنا جیسے دعاؤں کے ذریعے علمی درزگاہوں کے ذریعے امام سجاد سے لے کر امام رضا اور دیگر آئمہ تک سب اسی مزاحمت کا حصہ تھے کیونکہ ظالم حکمران ان کی علمی قیادت سے بھی ڈرتے تھے لیکن یہاں ماہر صاحب تحریر امت کی کوتاہی پر بھی تنقید کرتی ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جی وہ کہتی ہے کہ امت کو خود شناسی اور دشمن شناسی کی کمی تھی اس سے کیا مراد ہے کیا لوگ عائمہ کے عادلانہ نظام کو سمجھ نہیں پائے بات دراصل یہ ہے کہ امت جذباتی طور پر تو اہل بیت کے ساتھ تھی لیکن وہ اس گہرے معاشی اور نظریاتی کھیل کو سمجھنے سے قاصر رہی جو ان کے خلاف کھیلا جا رہا تھا وہ ظالم حکمران کو تو پہچانتے تھے لیکن اس حکمران کو طاقت دینے والے اس پورے فائنینشیل ماڈل کو نہیں دیکھ پا رہے تھے اسی شعور کی کمی کی وجہ سے وہ اما کے عادلانہ نظام کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہے اور اسی ناکامی کی وجہ سے ایک بہت بڑا تاریخی خلا پیدا ہوا جب الہی قیادت ظاہری طور پر پردے میں چلی گئیں میرا مطلب ہے غیبت قبرا کا جب مرحل آیا جی امام مہدی اجل اللہ تعال فرض کی غیبت کا دور تو اس دستاویز کے مطابق معاشرہ چونکہ عادلانہ نظام کے لیے تیار نہیں تھا اس لیے غیبت کا مرحلہ آیا اور اس خلا کا اس ویکیوم کا فائدہ اٹھا کر یہودی اور سہیونی گروہوں نے عالمی سطح پر اپنے مالیاتی اور تجارتی نیٹ ورکس کو اور زیادہ منظم کر لیا بالکل اور انہوں نے بین الاقوامی سودی بینکاری حکومتوں پر اثر و رسوخ اور مغربی طاقتوں کے ساتھ گڑھجوڑ کے ذریعے ایک نیا عالمی سرمایہ دارانہ نظام بنا دیا آج کا جو استحصال ہے وہ براہ راست غلامی کی صورت میں نہیں ہے نا نہیں بالکل نہیں آج زنجیریں نظر نہیں آتی جی آج وہ ترقی اور آزادی کے خوبصورت ناروں کے پیچھے چھپا ہوا ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو محسوس ہو کہ آپ ایک کھلی سڑک پر بڑی آزادانہ ڈرائیو کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے سٹیرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن در حقیقت آپ ایک بہت بڑی ٹرین کے ڈبے میں بیٹھے ہیں اور اس ٹرین کا کنٹرول مکمل طور پر کسی اور کے ہاتھ میں ہے یہ بڑی زبردست مثال دی ہے آپ نے یہی تحریر کا مرکزی نکتہ ہے کہ جدید استحصال جو ہے وہ دراصل شہور کی تسخیر کے ذریعے کیا جاتا ہے شہور کی تسخیر؟ جی یعنی آپ کے مائنڈ اور آپ کی خواہشات کو کنٹرول کرنا وہ میڈیا اور فائنانس کے ذریعہ کے اندر ایسی مصنوعی خواہشات پیدا کرتے ہیں کہ آپ خود خوشی خوشی اس استحصالی مشین کا پرزا بن جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے لیے کما رہے ہیں لیکن اصل میں دولت اسی پرانے مافیا کی تجوریوں میں جاری ہوتی ہے ओ, میرے خدایہ! تو کیا یہ صورتحال صرف ناامیدی پر ختم ہوتی ہے کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے خوش قسمتی سے تحریر ہمیں یہاں لاوارس نہیں چھوڑتی بلکہ جدید مزاحمت اور ظہور مہدی اللہ تعالی فرجہ کی عملی تیاری کی طرف لاتی ہے جی کیونکہ مزاحمت رکی نہیں ہے بالکل دستاویز میں ایران کے اسلامی انقلاب اور خطے کی دیگر مزاحمتی تحریکوں کو اسی مشن کا تسلسل قرار دیا گیا ہے جو انبیاء نے شروع کیا تھا اصل مقصد معاشرے کو امام مہدی کے ظہور کے لیے تیار کرنا ہے کیونکہ دین صرف عبادات کا نام تو نہیں ہے نا یہ تو ایک مکمل نظام حیات ہے हم, بالکل صحیح لیکن میں یہاں یہ سوچ رہی تھی کہ عام طور پر ظہور کے انتظار کو لوگ ایک بہت ہی غیر فالسا یا پیسو عمل سمجھتے ہیں کہ بس ہم بیٹھے دعا کرتے رہیں گے یہ تحریر اس کو کیسے دیکھتی ہے ایک انتہائی عملی اور بیدار جد و کا نام ہے جب تک انسان اپنے اندر ظلم سے نفرت اور عدل کے قیام کے لیے عملی شعور پیدا نہیں کرتا وہ اس عالمی عادلانہ نظام کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتا اگر ہم آج کے جدید سودی ماڈل کو قبول کر کے بیٹھے ہیں تو ہم اس نظام کا حصہ کیسے بنیں گے یعنی ہمیں اپنے آپ کو ذہنی اور عملی طور پر اس سطح تک لانا ہوگا بالکل کیا بات ہے اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو آج کے اس جائزے نے ہمیں دکھایا ہے کہ یہ دستاویز تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے جدید عالمی سرمایہ دارانہ نظام تک ایک ہی دھاگے میں پیروتی ہے جہاں ایک طرف وسائل پر قبضے کی وہی پرانی حوص ہے اور دوسری طرف الہی عدل کا مطالبہ جی بالکل اور سننے والوں کے لیے اس میں سب سے بڑی سیکھ یہ ہے کہ آج کے دور میں حق و باطل کی جنگ محض میدانوں میں تلوانوں سے نہیں لڑی جا رہی بلکہ یہ جنگ ہمارے ذہنوں اور ہمارے معاشی نظاموں کے اندر لڑی جا رہی ہے اور اسی بات سے جڑا ہوا اگر میں پروگرام کے اختتام پر ایک سوال چھوڑ کر جاؤں جو اسی مواد سے ہی نکلتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس تحریر کے مطابق یہ جدید سیونیں اور استحصال نظام ہماری خواہشات اور ترجیحات کو اپنے سانچے میں ڈھال لیتا ہے हुँ. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج جسے ہم اپنی ذاتی کامیابی اپنی ترقی یا اپنے خواب سمجھتے ہیں کیا وہ واقعی ہمارے اپنے خواب ہیں یا انہیں بھی خاموشی سے اسی استحصالی نظام نے ہمارے ذہنوں میں فیٹ کر دیا ہے تاکہ ہم اپنی مرضی سے اس معاشی زنجیر کا حصہ بن جائیں اف یہ واقعی ایک بہت گہرا اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے ہم جو دن رات دوڑ لگا رہے ہیں اس کی اصل منزل کیا ہے اس پر ضرور سوچنا چاہیے خیر آج کے اس انتہائی دلچسپ اور معلوماتی تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی بار ایک اور نئے موضوع کے ساتھ خدا حافظ